نحن نكون صديقاً على رسوله القريب أما راضي أعوذ بالله من الشيطان المتين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الدين ذالك الكتاب العبيد الفيس خذل من الضقين الذي يبرزه نبي الغيس الصلاة ومما رضى ناسم الصلاة صلى الله على النبي المرسل <سلام> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الله على الله على معلمنا محمد ورسول الله الصلاة والسلام عليك يا حكيم الصاص الصلاة والسلام عليك يا شفيع المصدقين والسلام عليك يا خاتم الأمليات المرسلين وعلى ذلك وعصفاتك الثمان سورة بقرة مليئة اتدائي آيات من کتاب وہ بلند رتبہ والی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی جگہ نہیں یہ کتاب پرزگاروں کے لیے حاج یؤمنون مینو کہ جو بے دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ یقینی منحصر اور نماز قائم کرتے ہیں مہما رقم ہمارے دیے مال سے خرچ کرتے ہیں. آیات میں اللہ بارک قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے ازائز اور اس کی تاثیر کا اور اس کی خوبیوں کا ذکر فرمایا کہ پرہیزگاروں کے لیے یہ رہنما اور پرہیزگار کون لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ایمان ڈانے کے بعد ان کے اعماد سر فہرست نماز کا قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے ایمان اعمال کی جڑ ہے ایمان کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر نہیں اس لیے سب سے پہلے ایمان کو مقدم رکھا ایمان سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ایمان کا مقام دل ہے اور مرکز دل ہے ایمان کی قرار کی جگہ دل ہے اور دل جو ہے تمام اعضا کا تمام جسم کا شہنشاہ اعمال کا تعلق آزاد سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کی حیثیت بادشاہ کی ہوتی ہے تو دل قلب قالب سے افضل اس لیے ایمان بھی جو ہے اعمال سے افضل جو افضل ہو اس کا پہلے ذکر ہوتا ہے اس لیے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا اور پھر یہ کہ اعمال تو ایمان کے بعد فرض ہوتے ہیں تو جو چیز پہلے ہے وہ ایمان تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے ایمان کا ذکر ہو ایمان کو بدلایا جائے اور ایمان کو قبول کیا جائے تو پھر باری آتی ہے اعمال کی ایمان ساری امت میں اور سارے انبیاء علیہ السلام میں ایک ہی قرار دیا ایمان ایک ہی رہا کبھی بدلا نہیں اور اعمال میں فرق ہوا ہے مال میں جو ہے ہر امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرق ضرور نظر آتا ہے تو ایمان بدلنے والی چیز نہیں تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہو وہ بدلنے والی چیز سے اعلیٰ اور افضل ہوا کرتی ہے تو اس لیے ایمان کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے پرانے قریب میں ایمان کو پہلے بیان کرنایا اعمال کا تعلق صرف دنیا تک ہے دنیا سے جب تک رشتہ قائم اور باقی ہے اعمال کا رشتہ بھی قائم اور باقی رہتا ہے جب دنیا سے رشتہ انسان کا منقطع ہو جاتا ہے تو ایک ایک اعتبار سے اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے لیکن ایمان کا تعلق دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہر جگہ باقی رہتا ہے تو ایمان بہت اہم اور اعلیٰ چیز ہے اس لیے جو ہے ایمان جو ہے پہلے ہونا ضروری ہوا اس کے بعد اعمال کا ذکر ہو متقی لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اعمال اور بھی تھے اعمال میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا ذکر فرمایا کہ اہل ایمان کی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی علامت اور ان کی پہچان نماز ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں تو نماز باقی تمام اعمال میں افضل اور اعلیٰ ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ نماز سارے اعمال سے افضل اور اعلیٰ کیوں ہے اس کی پہلی وجہ تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس قدر بھی احکام اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائے وہ عرش سے فرش ہی پر آ جو ہے بتلائے حضرت جبریل کے ذریعے حضور کو وحی کی گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان احکام سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا لیکن نماز کا حکم فرش پر نازل نہیں ہوا اس کے لیے خصوصی اہتمام ہوا اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرایا اور شب معراج نماز کا حکم کیا گیا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز بڑی اہم عبادت تھی اس لیے اس کے لیے یہ سب اہتمام فرمایا گیا اور پھر یہ کہ دوسرے اعماد اس طرح سے ادا نہیں کیے جاتے نماز ہر روز پانچ مرتبہ ادا کرنا فرض قرار دیا گیا جب پہ استعلقی اعمال جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں زکوٰۃ کو دیکھیں آپ نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ فرض اور ہر ایک پر فرض نہیں بلکہ اس پر کہ جو صاحب نصاب صاحب استاذ ہے اس پر جو ہے وہ فرض کی گئی جبکہ نماز ہر ایک بالغ مسلمان مکلف پر قاتل پر فرض قرار دی گئی اور ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ فرض دی گئی تو زکوٰۃ تو عمرہ پر فرض ہوئی اور نماز عمرہ پر بھی فرض ہے غربہ پر بھی فرض ہے اور ہر ایک حالت میں چاہے جو ہے وہ سفر پر ہو حضر میں ہو اور بیمار ہو جب کہ وہ یعنی اس قابل ہو کے اشارے ہی سے ادا کرنے کے قابل اس وقت تک نماز اس پر فرض ہے نماز موقوف نہیں تو اس لیے باقی اعمال میں سب سے پہلے نماز کو جو ہے ذکر کیا گیا اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ یقین و نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو شرائط اور نماز کے جو آداب اور نماز کے جو مستحبات ہیں اس کے مطابق ان تمام رعایتوں کو مضبوط رکھتے ہوئے نماز ادا کی جائے تو وہ نماز قائم کرنا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز اس طرح سے ادا کریں کہ پاکی کا کوئی خیال نہ رکھیں اس کی شرائط کا کوئی اعتبار نہ کریں شرائط کو ملبوط نہ رکھیں تو وہ یقیمون صلاح اس آیت پر عمل نہیں کرتے نماز کی کچھ ظاہری شرطیں ہیں کچھ باتری شرطیں ہیں ظاہری شرطیں تو یہی یہ ہیں کہ وضو کر لیا تمام آداب کو محبوظ رکھتے ہوئے اور قبلہ روح کھڑے ہو گئے وقت کو ملحوظ رکھا کہ یہ فلاں نماز کا وقت ہے اس وقت کو دیکھتے ہوئے تمام تقاضے جو ظاہری ہیں تہارت کے نیت اور استقبال قبلہ صطر عورت پاکی وغیرہ سب جو ہے وہ محبوظ رکھی اور اس کے بعد جو ہے نماز ادا کی یہ نماز کی شرط ہو گئی یہ ظاہری شرط ہو گئی اور نماز کی باطنی شرط کہ خوشو اور حضو اور اللہ کی رضا پیش نظر ہو اور اس طرح سے جو نماز ادا کی جائے تو گویا کہ وہ ظاہری اور باطنی تمام تقاضے جو پورے کرتے ہوئے جب نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ جو ہے وہ یقینیم نسلہ پر عمل کر رہا ہے کہ نماز کو قائم رکھ نماز قائم کرنا اور نماز قائم رکھنا یہ دو باتیں ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے جب تک بنیاد نہ ہو تو دیوار قائم نہیں ہو سکتی بنیاد مضبوط نہ ہو تو دیوار بھی اس پر اس طرح سے قائم نہیں ہوگی ہر چیز کی اصل ہوتی ہے ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے جب تک بنیاد صحیح نہ ہو اور اصل صحیح نہ ہو تو اس وقت تک اس پر رکھی جانے والی والیٹیں دیواریں عمارتیں جو ہیں وہ مستحکم نہیں ہو سکتی اگر جڑ جو ہے وہ قائم نہیں ہے تو درخت جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے درخت جو ہے وہ نشو و نما نہیں پا سکتا ہے نماز بھی اسلام کی عمارت کی ایک بنیاد ہے جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام کی عمارات اور اسلام کا یہ قلعہ قائم اور قائم نہیں رہ سکتا ہے نماز کی کیا جو ہے وہ بنیاد ہے نماز کی بنیاد یہ ہے کہ منہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو اور دل جو ہے وہ مدینے کی طرف ہو یہ جب تک پرست نہ ہو اس وقت تک جو ہے نماز کا اصل مقصد اور نماز کی اصل روح وہ نمازی کو حاصل نہیں ہو سکتی نماز کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور اس طرح کی نماز جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو ایسی نماز ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی وہ نماز جہاں کی یہیں رہ جائے گی ایسی نماز کی جو بے بنیاد ہو جس کی بنیاد اچھی نہ ہو تو اس نمازی کے لیے وہ نماز کا رکو نماز کا سدا حجاب ہی بن کر رہ جاتا ہے اگر نماز کو بنیاد مضبوط فراہم کر دی گئی تو ایسی نماز جو ہے وہ قائم بھی ہے اور دائم بھی ہے اور دنیا میں بھی وہ باقی اور آخرت بھی وہ باقی حضرت خاطم صاحب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بڑے بلی کامل گزرے ہیں ان کی اس واقعے سے اور ان کی اس بات سے آپ समझिए کہ نماز ہمیں کس طرح سے قائم کرنا ہے نماز ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح سے ادا کرتے ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں کھڑا ہوتا ہوں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہوں اور محسوس یہ کرتا ہوں کہ کعبہ جو ہے وہ نظر کے سامنے ہے اور سینہ جو ہے مقام ابراہیم کے سامنے ہے نظروں کے سامنے کعبہ ہے اور سینے کے آگے جو ہے مقام ابراہیم ہے اور میرے داہنی طرف جنت ہے میرے بائیں طرف جو ہے دو ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اور پیچھے ملک الموت حاضر ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ یہ کہیں زندگی کی آخری نماز ہی کیوں نہ ہو اور اس کے بعد پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنت کے مطابق میں سلام پھیرتا ہوں اور امید قبول پر میں اطلاع یاد پڑھتا ہوں اور جب میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر جو ہے میں نماز کے قبول ہونے اور یعنی اس امید پر یہ نماز قبول ہوگی اور نماز کے غد ہونے کے خوف میں مشغول رہتا ہوں اس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں اور تیس برس کا عرصہ مجھے اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے گزر چکا ہے اندازہ کیجیے یہ ہے نماز یہ ہے نماز اور فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے معنی پر میں غور کرتا ہوں اور میں رکو جب کرتا ہوں اور جب سزا کرتا ہوں تو گریا و ساری کے ساتھ میں یہ ارکان ادا کرتا ہوں آج ہماری نمازیں تو رسمی ہو کر رہ گئی نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کہیں اور ہوتا ہے خیال کہیں اور ہوتا ہے توجہ کہیں اور ہوتی ہے تصور دکان میں ہوتا ہے سوچ بازار میں ہوتی ہے اور دل کی ساری مشغولیت بال بچوں میں ہوتی ہے یا کہیں اور ہوتی ہے تو ہماری نماز کو ظاہر ہے کہ جب ہماری نماز یہ ہوگی اس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کہاں نماز کی روحانیت نماز کی رانیت اور نماز کا اثر ہمارے جو ہے اس طالب پر اور ہمارے اس جسم پر کس طرح سے مرتب ہوگا ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صرف ظاہری طور پر اور صرف جو ہے فرق کی ادائیگی کے طور پر کہ چلو وقت ہو گیا ہے نماز پڑھائیں یہاں تک کہ پھر ہمیں جو ہے وہ جو موٹی باتیں ہیں جو بڑی ظاہری باتیں ہیں ہم تو ان پر بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں. کہ کس طرح سے سلام پھیرے کیسے جو ہے ہم پہنچیں اور پھر یہ کہ ہماری ہم نمازیں کہاں قائم کرتے ہیں حکم تو یہ ہے اور اہل ایمان کی نشانی تو یہ بتلائی ہے کہ یقیمون النسلہ اور عتیم الصلا کے نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرنا کہاں ہمیں نصیب ہے ہم تو رسمی طور پر وقتی طور پر اور صرف حالات کے تقاضے کے پیش نظر ہم اور بعض جو ہے اوقات میں ہم نماز پڑھتے ہیں اچھا ہمارا یہ عمل نہیں ہمیں جو ہے وہ محسوس کراتا یا ہم ملاحظہ نہیں کرتے یا ہم دیکھتے نہیں کہ رمضان المبارک میں کتنے جو ہیں ایسے اشخاص کے جو مجھے پہلی سطحوں میں نظر آتے تھے رمضان کے رخت ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم از کم پہلی سف سے تو رخت ہو ہی چکے ہیں بدگمانی تو نہیں کرتے نماز پودا کرتے ہوں گے لیکن آپ جو ہے وہ پہلے صفوں میں نظر نہیں آتے کیا تو جو ہے جناب ایسا اہتمام اور انسلام کہ پہلے صف میں دائیں طرف مجھے کھڑا ہونا ہے بائیں طرف مجھے ایسے ایسے مقام میں کھڑا ہونا ہے لیکن رمضان رخصت ہوتے ہی کیا عالم ہے ہمارا یہ ہمارا مساج نہیں تو کیا ہے اسلامی عبادات کے ساتھ اللہ کے احکام اور اللہ کے جو ہے وہ فرائض کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے ہم ہم پر یہ فریضہ اور ہم کس قدر جو ہے نا قدرے کیسے ناشناخت اور کیسے جو ہے ہم غافل اور کیسے جو ہے ہم بے ہے وہ شکر کا اور یعنی بے قدرے کہ ہم جو ہے یہ جی سمجھتے ہیں کہ بس ایک وہ وقت تھا ایک موسم تھا وہ ختم ہو گیا تو اب جو ہے وہ عبادت کے ختم ہو گئی ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نیت فرمائے واقع رب بلال